دینِ خدا کا یا حسین یا حسین ہمیں نہ جاو سلطنت نہ تب تو تاج چاہیے پرند جو تخت سے مگر مزاج چاہیے مگر مزاج چاہیے شہید کربلا کا باس دلوں پہ راج چاہیے یا حسین یا حسین, حسین, حسین, حسین, حسین, حسین, حسین, حسین ہمارا رشتہ حسین سے ہے مسلم ابن اور سجا شبی پی طرح جنا بے ہر کے اور جون کے نصیب کی طرح ہمیں یہ فخر ہے کہ حضرت پی سے ہے کون اپنا چارا گھر حسین ہے حسین ہے حسن حسن ہے کون ہم سے باخبر حسین ہے حسین ہے کون اپنا راہبر حسین ہے حسین ہے کون دل میں چل بغیر حسین ہے حسین ہے سمت زہر میں ہے یا حسین کی ندا ہر ایک قوم کی ہر ایک دین کی بھی ہے صدا کمال تو یہ ہے کہ بت پرست بھی یہ بول اٹھا ہمارا چارا گر نہیں کوئی حسین کے سوار با خبر نہیں کوئی حسین کے سوارا راہبر نہیں کوئی حسین کے سوا حسین ہے ملا ہے جس کو دوش مصطفیٰ یہی وقار عرش ہے یہی ہے نازک بریا انامن الحسین کہہ کے یہ نبی نے کہہ دیا اسی سبق سے آج ہم بھی دے رہے ہیں یہ صدا ہمارا رشتہ حسین ان کو دلوں میں تم بٹھا لو اے حسینیوں حسین کو نظر میں تم بسا لو اے حسینیوں یہ کہہ کے اپنا دھر کو بنا لو اے حسینیوں سما سے لے کے تا سمک حسین ہی حسین ہو سے سما تلق حسین ہی حسین ہو جہاں جہاں پلک پلک حسین ہی حسین ہو رشتہ حسین سے ہے حسین سے ہے حسین سے جہاں پہ غم حسین, حسین, حسین, حسین کا وہاں پہ بھی سیاستیں جہاں پہ غم حسین کا وہاں پہ بھی کدورتیں خدا کے واسطے مٹا دو دل کی یہ غلازتیں منافقت کو چھوڑ کر پیپ زباں یہی کہیں رشتہ یوم حشر بھی وہی تو لوگ شاد ماں حسین میں جو کر رہے ہیں نالا اے ماجد اپنے پاس آنا پائے گا گ میں جہاں